بسم الله الرحمن الرحيم الله من صلي على محمد وعلى محمد السلام عليكم میرے نیازے محترم نیازے معززم محترم خاں گرامی اللہ سب کو سلام رکھے فقہ الاہ کے سلسلے درس درس نمبر 10 باب طہارت صفحہ نمبر 6 سے اپ اس سلسلے دس جو عرضوں کی سنتیں پڑھ رہے تھے عرضوں کے اندر مختلف موقعوں میں جو دعائیں پڑھی جاتی تھیں ان کی مختصر توضیح اور تشمیل تشریح آملوں کی مبارکانوں تک پہنچا رہا تھا ان میں سے ایک کل جو ہے چہرہ دہتے وقت جو دعا ہے اس کی اہمیت بیان کیا تھا اور آج شرماتے و ان دل یہ دلیم نہ دائیں ہاتھ دہتے ہوئے یہ دعا پڑھیں اللہ یا اللہ آتے نے مجھے میرے نامۂ عمل کو بھی یمی میرے دائیں ہاتھ میں و حسب اور میرے حساب لے لیں حساب نیسی را ایسی حساب جو بہت آسان ہو و دل یہ اور بائیں ہاتھ دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں اللہ میں اللہ لا تو تنہیں تو سے حساب نہ تم جاتا نہ کرے کتابی میرے نامِ عمل کو بھی شمالی میرے بائیں ہاتھ میں والامی و ظہر اور نہیں ہی پیٹ پیچھے سے تو ان دونوں دعاؤں کے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں دوہتے ہوئے یہ جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کی اہمیت آپ یہاں سے ہے قرآن کی میں آپ کو دو صرتوں سے مختصر توجہ دے دوں گا کہ جن کا عقل قیامت کے میدان میں نامہ عمل دائیں ہاتھ میں آئے گا وہ کس خوشی میں ہوں گے کس مسرت مسرت میں ہوں گے ان کے بیان انداز بیان کیا ہے اور وہ لو جو جہاں جن کا نامہ عمل بائیں ہاتھ میں دیں گے وہ کتنا پریشان ہے قرآن پاک میں بیان ہوا دو صورتوں میں خاص طور پر واضح الفاظ میں ان شرتوں ان کو ہم تجمہ سمجھیں تو ہمیں ان دعاؤں کے اہمیت معلوم ہوگا کہ ہم کتنی اہمیت سے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ قیامت میں جو ہے جن کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ملا ان کے لیے خوشی ہی خوشی ہے اور آگے بحث ہے جن کا نامہ عمل بائیں ہاتھ میں ملا ہاں جی ان کے لیے تکلیف ہی تکلیف ہے پریشانی ہی پریشانی ہے اور قرآن آیتوں سے واضح ہوتا ہے جن کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دے رہے فرشتے خوشی خوشی سے سلام کرتے ہوئے آگے سے آتے ہوئے اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں اور جن کے نامۂ عمل برے ہیں اعمال برے ہیں ان کو فرشتے پیچھے سے آئیں گے اور پیچھے سے آ کر جو اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیں گے اور فرشتے اس کا چہرہ دہنا بھی گوارہ نہیں کریں گے تو میں راجدھانی گرامی ان آیتوں میں سے ایک جو ہے جو دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ والوں کی حالت بیان کرنے والی آیات جو ہے ایک انشقاق انشقاف جو ہے سرہ انشکاف آرا نمبر تیس کا جو ہے سر اشخاق ہے جس میں آیت نمبر آٹھ اور نو دس اور گیارہ تک گیارہ بارہ تک ہے ان آیتوں میں جو ہے سر اشخاق میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ والوں کی حالت بیان ہوا ہے اللہ فرمت حام ماں بہار حلمن اوت یا کتاب ہو وہ لوگ جن کو دیا جائے اس کے نامۂ عمل بھی امین ہیں دائیں ہاتھ میں حسوائے تو بہت جلد حصہ یو حاصب اس کا حساب لیا جائے گا حساب الیرہ بہت آسان حساب تو قیمت کے میدان میں جن کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا جو ہے بہت جلد حساب لے گا اور آسان آسان حساب لے گا ان کو حساب لینے میں اللہ کی طرف سے سختی نہیں ہوگی بہت آسانی سے ان کا حساب کتاب ہوگا جب حساب کتاب آسانی سے فارغ ہوگا توین قلب وہ پلٹ آئے گا الیہ اپنے اعلیال کے ساتھ مصرولاً بڑے خوش ہو کر بڑے سرور کے ساتھ خوشحالی کے حالت میں وہ پلٹ آئیں گے کہ میں حساب کتاب سے بہت جلد فارغ ہو چکا ہوں بہت آسانی سے میں اس حساب سے فارغ ہو چکا ہوں بول کے خوشی سے واپس آ جائے گا وہ اماں بار المنوت ہیں جن کو دیا گیا نہ کتاب اس کے نامۂ عمل وارا ظاہر ہی پیر پیچھے سے تو ہنسو بھیا تو صبرہ تو وہ ہلاکت کو پگارے گا ایسے کیا مطلب ہے یعنی وہ بولے کہ جب نامۂ عمل پیٹ پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں دیکھیں دیں گے تو وہ فریات کرے گا ہائے افسوس میں ہلاک ہو گیا ہائی افسوس میں توا و برباد ہو گیا بول کے وہ ہلاکت کو پگارے گا میں کیا ہوگا وہی اسلحہ ساعرہ وہ جہنم کے بڑھتی آگ میں داخل ہوگا کیوں اس لیے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ان نکان فلی کیونکہ یہ تھا دنیا کی زندگی میں جب اپنے بیوی بچوں میں تھا مسرور تھا بڑا مستی کرتا پھرتا تھا بڑا خوش تھا اس خوش نئے کاموں کو وجہ نہیں گناہوں میں خوش رہتے تھے اس کو وجود کرتے ہوئے خوش رہتے تھے ہاں جی تو اس وجہ سے جو آج اس کو یہ غم اٹھانا پڑا اور اس کا یہ گمان تھا ان حضن اور اس کا یہ گمان تھا اللہ یہ ہو رہا ہمیں پھر پلٹ کے ہرگز نہیں آنا ہے بس مر گیا ختم ہو گیا وہ غیا کی قیامت کا منقطع تھا تو ایسے لوگوں کے لیے نقم عمل بائیں ہاتھ میں دیں گے تو آزادہ نگرامی آپ نے پڑھ لی کہ جن کا نامہ عمل بائیں ہاتھ میں دیں گے وہ کتنا پریشان ہے وہ جہنمی ہے وہ ہلاکت میں ہے وہ تباہی میں ہے جن کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دیں گے وہ بڑا خوش ہے یہ اس صورت میں اس سے زیادہ جامع تر جو ہے سورہ الحاقہ میں ہے انتیسویں بارہ میں سورہ نمبر سو انہتر ہے اور اس میں جو ہے آیا نمبر آیت نمبر چوبیس پچیس سے لے کر جو ہے آگے تاریبا جو ہے صورت کے آخر سے تھوڑا پہلے تک ہے میں تجمہ کروں گا تو شورت یہ نمبر پچیس سے شروع ہو رہا ہے تو اللہ خرمارے وہ اماں بہار جن کو دیا گیا کتاب و اس کے نامۂ عمل بھی سے سوری وہ اماں امن اوتیا کتاب و نمبر انیس سے نمبر سے شروع ہو رہا ہے عائد نمبر انیس سے شروع رہا ہے, ہے دائیں ہاتھ والوں کا وہ اماں بہار المان جن کو دیا گیا کتاب و اس کے نام عمل بے امین ہیں دائیں ہاتھ میں جب دائیں ہاتھ میں اس کے نامہ عمل دیکھتے ہیں تو اس, اس میں اچھائی کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آ رہا ہے کامیابی کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آ رہا لہٰذا وہ انتہائی خوشی سے پکار اٹھتے ہیں فیاقول وہ کہے گا اے لوگو ہاؤ آ جاؤ آ جاؤ پڑھو کتاب یا میرے اس نام عمل کو پڑھو اتنی بڑی خوشی سے جس طرح اگر میں بچوں کو نا سکول میں جب اس کو پتہ چل جاتا ہے اس کے ریزل میں وہ کوئی سکول ٹاپ کیا ہے بورڈ ٹاپ کیا ہے وہ ریزنٹ اس کے ہاتھ میں آ کے اس کی خوشی کا کوئی انتہا نہیں رہیں گے نا بٹ ایسے ہی ہو رہا ہے وہ خوشی سے لوگوں سے کہہ رہے ہیں اے لوگ آ جاؤ میرے نامہ عمل کو پڑھو اِن زنن تو مجھے یقین تھا ان ملاقن حصاب یا کہ میں ایک حساب کتاب کے دن سے ملاقات کرنے والا ہے میرے حساب کتاب ہونا ہے جس کے لیے میں نے خود کو تیار کر کے رکھا تھا فاغ بھی عیشت راضیہ تو پھر یہ انسان جو اس دن بڑی آرام اور راحت کی زندگی میں ہوں گے عیش و عشرت کی زندگی میں ہوں گے اور وہ اس زندگی پر بڑے راضی اور خوش ہوں گے پھر جنت نالیہ عالی شان باغات میں ہوں گے بہش میں ہوں گے اس میں نعمتیں جو پھل فروٹ ہیں ان کی شاخیں قطوف و دانیا ان کی شاخیں دفل پھل پھل فروٹ کی جو ہے درختوں کی شاخیں بالکل نزدیک ہوں گے اس کو درخت پر چڑھنے کی بھی تک زحمت نہیں ہوگی اور اللہ کی طرف سے خطاب آئے گا کھولو وش اے میرے بندے کھاؤ پیو ہاں جی ہنی ہن بالکل تمہارے لیے گوارا ہو کسی کو ان کے تکلف نہیں ہے کیونکہ یہ جو پھل جو تمہیں دے رہے ہیں یہ نعمتیں دے رہے ہیں یہ وہ نعمتیں بھی اصلاح تم وہ چیزیں جو تم نے آگے بھیجا ہے فی الام الخالیہ یعنی ایام ماضیہ تمہاری دنیا کی زندگی میں یہ تمہارے ہی عمل کا نتیجہ ہے تمہاری نیک اعمال کا اوز سے ثواب حاضر ہے تم کھاؤ پیو عش کرو ہاں جی اور تم اس میں کسی قسم کی تکلف ہو نہیں کرو یہ سب تمہارے برقے اب وہ آپ دیکھو اس کو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہا ہے جن کا نام عمل دائیں ہاتھ میں دے دے لیکن جن کا نامِ عمل بائیں ہاتھ میں دے دے ان کا بھی افسر کتنی بیچارے تکلیف میں ہیں وہ اماں بہرحال وہ لوگ وہ کیا جن کو دیا گیا کتاب اس کا نام عمل بھی شمال ہی بائیں ہاتھ میں یا پول وہ کہے گا یا لے تن افسوس کل لم کتاب یا یہ نامۂ عمل ہی نہ ہوتا یہ نامۂ عمل میرے ہاتھ میں ہی نہ ہوتا یہ جو سکول لائف میں کون سے بچہ کہیں گے وہ جو سارے پرچوں میں فیل ہو چکا ہوں اور وہ تارے پرچوں میں فیل ہو چکا ہوا بچہ جب نامِ عمل اس کے ریزل اس کے ریزل کاٹ اس کے ہاتھ میں دیں گے تو اسے کتنی پریشانی ہوگی وہ بھی یہی کہہ ہیں کاش رزل ہی نہ ہوتا کیا ہوتا تو مجھے یہ ذلت کا دن دیکھنا نہ ہوتا ایسے ہی یہ بدنبی کہہ رہے ہیں کاش نام عمل میرے ہاتھ میں ہی نہ دیا جاتا غلر ماہ حسابیہ مجھے تو حساب کتاب کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا یا اللہ تحقان تلقا کاش جو ہے یہ کے کتاب کا دن جو ہے یہ میرے زندگی کے آیام جو ختم ہو چکا ہوتا اگنہ ان مالیہ میرے مال نے بھی آج مجھے کچھ فائدہ نہیں دیا خلاق ان سلطانیہ میرے سلطنت بھی مجھ سے ہلاک ہو گیا وہ بھی میرے کچھ کام نہیں آیا اس نے بھی مجھے آج کے دن کے ذلت سے نہیں بچایا تو اللہ کے در سے وہ یہ تو اس کے اپنی بھات ہیں ہاں جی اور اس کی اپنی فریادیں اکیلا فریاد کریں اللہ کے طور پھر ان بندوں کے بارے میں فرستوں کا خطاب ہوتا ہے خطا فرشتوں سے کہتے ہیں خوش ہو پکڑو ان لوگوں کو فغ ان کو غل زنجیر میں بند کر دو سم الجحم پھر جہنم میں سلو ان کو پھینک دو شم پھر پھر ایسے زنجیروں میں ضرور جس کی لمبائی جو ہے سکون سران ستر ستر ہاتھ ہے اس میں پھنس لو کو ان کو باندھ دو میرے راجدھانی جو کہ انسان کو زنجیر میں باندھنے کے لیے تو زیادہ زیادہ ایک میٹر کافی ہے لیکن یہاں ستر ہاتھ لوہے کے زنجیروں میں جو صرف زنجیریں ہیں گرم زنجیریں جہنم کے آگ پر تاپا ہوا زنجیریں ہیں ان میں باندھنے کا حکم ہو رہا ہے اور کہہ رہے ہیں وجہ ان کا من العظیم کیونکہ یہ بندہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا بعض متعوض اللہ تعامل مسین اور وہ غریبوں کو کھانے کھلانے کے بھی رغبت نہیں دلاتا تھا فلے صلی و محامی تو آج یہاں اس کا کوئی گرم دوست نہیں ہے کوئی اس کا چاہنے والا نہیں ہے ولا تعامل اور نہ اس کے لیے یہاں کوئی کھانا ہے اللہ من غسلن مگر خون اور پیپ کا مجموعہ ہے خون اور پیپ اس کا پینا ہے لا یا کل اور اس گندے پینے کی چیز کو نہیں کھاتا اللہ خ خا... ال مگر اللہ کے خطہ کار بندے تو میرے ازان کرانی آپ دیکھو یہ کتنی خطرناک حالت ہیں جو جہنمین کو جن کا نامۂ عمل بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے لہٰذا ہماری یہ دعائیں انتہائی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں ہیں یہ عالم اسلام کی حدیث کی تمام میں بہت سی کتابوں میں موجود ہیں انتہائی مصنف دعائیں ہیں یہ دعائیں پر یہ خلوص سے پڑھا کریں میں راجدان گرامی رضوع کے وقت باتیں اگر بات کیا ضروری کوئی رضوع باتیں نہیں ہوتے کہ ان دعاؤں کو توجہ رکھیں اگر آپ نے ان دعاؤں کو توجہ سے پڑھ لینا تو نماز کے اندر آپ کو خضو پیدا ہو جائے گا خوشو پیدا ہو جائے گا جو کہ نماز کے جو ہے روح ہے نماز کی روح ہے آگے فرماتے ہیں ہند مس سے راہ سے وہ سر کو مسا کرتے ہوئے یہ دعا پڑھیں اللہ میں اللہ غشنی ڈام لے را سے میرے سر کو بے راہ دکھا و رحمت کا تیری مہربانی اور تیرے رحمت سے میرے سر کو ڈام لے ہاں جی وہاں نے اور مجھے سایہ کرے تحت ظلال عرش کا تیرے عرش سائے تلے اس طرح حدیث میں آ جاتا ہے کہ عرش قیامت کے دن ہاں جی میدان میں شدید گرمی ہوگی فرماتے ہیں کسی کا گہنوں تک پسینا ہوگا کسی کا گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا شدید گرمی میں ہاں عزیخہ سائن یوسف البطف حل اللہ اتنی جو تکلیف میں ہوں گے لیکن کچھ لوگ جو ہیں عرش اللہ کے سائے میں آج کل کے اس میں ایئر کنڈیشن میں ہوں گے انہیں کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہے بڑے آرام و راحت میں ہوں گے ہاں جی تو اللہ سے دعا کریں اللہ اس دن ہمیں اس شدید گرمی سے بچائیں اور تیرے عرش لاہ کے سائے تلے تیرے رحمت سے تیرے رطف سے تیرے مہربانیوں سے ہمیں ادھر جگہ دے دے لہٰذا یہ منزل بھی ہاں جی انتہائی تکلیف دہ منزل ہے یہاں بھی کچھ لوگ بڑے ایئر کنڈیشن میں کچھ لوگ گرمی میں تڑپ رہے ہوتے ہیں تو یہ دعا اگر ہم خلص سے کرتے رہیں ایک دن اللہ نے ہاں اے میرے بندی میں نے تو یہ دعا قبول کر لیا تو مشکل حل ہو جاتا ہے تو اتنا تو ہمیں اللہ پر امید ہے نا کہ وہ ہماری دعاؤں کا ایک دن تو ضرور قبول کرے گا وہ مہربان ہے اس نے خود وعدہ کیا تم دعا کرو میں قبول کروں گا تو ضرور قبول کرے گا اور آگے فرماتے ہیں ایندل رجلے نے ہاں دونوں پیروں کو مسا کرتے ہوئے یہ دعا پڑھیں اللہم یا اللہ میں اللہ ثبت بال قدم ہے یا میرے دونوں پاؤں کو ثابت قدم رکھیں اللہ سرات پل سراط پر ہاں جی یہ یہ زمبہ جو ہیں یہ پل کہاں پر ہے جہنم کے اوپر ہے جس طرح عادی میں آتا ہے ایک بال کو نو حصوں میں تقسیم کرنے کی بات اتنی باریک پل ہے لیکن اس پل پر گزرنے کا جو وسیلہ ہے وہ اعمالِس والیہ ہے اچھے عقائد ہیں وہ جتنا اچھے ہوں گے ہاں آپ تیزی سے گزر سکیں گے جن کے عمل برے ہوں گے وہ وہاں سے گر جائیں گے تو یہاں فرماتے ہیں اور جہنم میں گر جائیں گے اس لیے فرماتے ہیں اللّہ محمد سب یا اے اللہ میرے پاؤں کو ثابت قدم رکھے اللہ سرات پل سرات پر یوم اس تو سب بھی تو فی ال تو ثابت قدم رکھے گا فی اس پل سرات پہ اقدام بہت سے پیروں کو و تو ذن لو تو فیصلہ دے گا پھر اس دن بہت سے پیروں کو تو اللہ عن میرے پیو پاؤں کو تو سابق قدم رکھے تو یہ وضو کی مختلف دعائیں اس سلسلے میں بھی قرآن پاک میں آیت ہے سر مریم کی آج نمبر اکہتر بہتر اسی موضوع پر ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں وہ ان من کوم آئے ان اللہ واردہ تم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا مگر جہنم سے گزرنا ہوگا پھول سرات کے اوپر سے جو جہنم کے اوپر ہے وہاں سے گزرنا ہوگا تان عالا ربدہ حد مند موازہ یہ تیرے پروادگار کا اٹل فیصلہ ہے پھر وہاں سے گزرتے ہوئے سمن جذینت تکو پھر ہم ہمارے باطق بندوں کو ہم نجات دیں گے اور نظر ظالمین اور ہم چھوڑ دیں گے ظالم لوگوں کو فیہ وہ وہاں سے جہنم میں جیسی ہاں منہ کے بل لینگے وہاں سے جب اوپر سے گرتا ہے اب انسان منہ کے بل گر جاتا ہے تو اسی حالت میں ہم جہنم میں ان کو رہنے دیں گے ان کو نکھالیں گے نہیں تو یہ بھی انتہائی خطرناک موٹک دعائیں نگر ہمیں پھل سرات سے گزرنا ہے باریک پل سے گزرنا ہے جہنم جو اوپر سے گزرنا ہے لہذا ہمیں یہ دعائیں پورا خلوص سے پڑھتے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن تو اللہ ضرور قبول فرمائے گا آخر میں فرماتے ہیں بغیر ان دعاؤں کے علاوہ اور بھی دعائیں مینا لادیت المناسبتیں مناسب دعائیں اللہ تورید جو آپ چاہیں تو اور بھی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں تو ازان گرامی یہ وضو کی کل سنتیں طالبان پندرہ سنتیں ان میں یہ دعائیں ہیں میرا آپ لوگوں سے خصوصی التماس سے ان دعاؤں کو اہمیت سے پڑھیں ترجمہ ذہن میں رکھ کر پڑھیں بڑے خلوص سے پڑھیں انشاءاللہ اللہ اللہ قبول کریں گے اللہ سے ہمیں امید اس کی تو اپنی وعدہ ہے تو ان دعا کو میں قبول کروں گا تو یہ ان میں سے دعا قیامت کے ہم ترین مناحد کو آسان کرے گا میں تو آگوں اللہ ہم سب کو اللہ کے دین کو سمجھ کر اور اللہ کی صحیح معرفت کے ساتھ اس کی عبادت بندگی کرنے کی کہ ہم سب کو اللہ توحی عطا